أما بعد خیر الحدی کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد من اللہ علیہ من وسلم وکل وکلار بسم الرحمن على رحیم يا یا مو سلو علئی و سلیمو تسلیم اللہ عم على محمد وعلى علی محمد کما صلی تیلا اب روہی موالا علی انك م ان کحمی دم مجید اللہ مبارک آل محمد وائلا علی محمد کما بارک تیلا ابو روحی موالا علی انك م مجید آتی مل کا رشمت راطین و فلآخر واقینتی کا اصطیز من, من اللہ کاسم يا يا الله عمل وکیل ولا حول ولا إلا بالله العلي آمین. الحمد للہ آج پندرہ دسمبر دو ہزار چوبیس کو ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ٹو زیرو تھری کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاء اللہ تعالی ہم سورت القحف میں اسحاب القحف کا جو واقعہ ہے اس سے متعلق اٹھارہ آیات یعنی آیت نمبر نائن سے لے کر ٹوینٹی سکس تک کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالی اصحاب القاف کا واقعہ پرانے حکیم میں اللہ تعالی کے اولیاء سے متعلق جو کرامات ہے ان میں سے ایک بہت بڑی کرامت ہے جو اللہ تعالی نے غیر انبیاء کے اوپر فرمائی اصحاب الکاف یعنی غار والے یہ سات نوجوان تھے سیون سلیپرز کے نام سے بنی اسرائیل میں ان کا ذکر موجود ہے جن کو اللہ تعالی نے مرزانہ طور پر تین سو سال تک سلائے رکھا ایک غار کے اندر اور کمری اعتبار سے تین سال یعنی سولر ایئرز تھری ہیں اور جو لیونر ایئرز ہیں وہ تھری زیرو نائن اس کے بعد انہیں دوبارہ اٹھایا اور اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے مرزانہ طور پر پوری کی پوری رومن امپائر کرسچینٹی یعنی اس وقت کا اسلام قبول کر چکی تھی جب وہ دوبارہ اٹھائے گئے لیکن جس حال میں جا کر انہوں نے اپنی جان بچائی اور ایک غار میں پناہ لی وہ کرسچنز کے لیے اس وقت بہت ہی مشکل وقت تھا رومن امپائر جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی وہ بدھ پرست تھی اور کرسچینٹی کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی اس وجہ سے کرسچنز کے اوپر وہ ظلم کرتے تھے پھر وقت گزرتا گیا اللہ کا کرنا یہ ہوا کانسٹنٹائن ایک بادشاہ تھا رومن ایمپرر جس کا دورے حکومت 306 عیسوی سے لے کر 337 عیسوی تک ہے 306 زیرو اے ڈی سے 337 تھرٹی اے ڈی تک یہ ڈی جو ہے اینو ڈومینی یعنی ایئر آف دا لارڈ ایسا ابن مریم کی پیدائش کا سال وہ ون اے ڈی ہے اور اس سے یہ سارے کا سارا سلسلہ چلا ای صاحب نے مریم ایک روایت کے مطابق ٹوینٹی فائیو اے ڈی میں آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہمارے عقیدے کے مطابق اور کرسچنس کے مطابق انہیں سولی دیا گیا لیکن پھر وہ تین دن بعد زندہ ہو گئے اور آسمان کی طرف اٹھائے گئے الٹیمیٹلی آسمان کی طرف اٹھنا سارے مانتے ہیں بعض کے نزدیک یہ تھرٹی فائیو عیسوی کا واقعہ ہے کہ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا البتہ یہ جو اصحاب القاف کا واقعہ ہے یہ آلموسٹ ون 146 عیسوی کا واقعہ ہے یعنی علیہ اسلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ سو سال کے بعد اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ یا تو عیسیٰ نے مریم کے تابعین تھے یا تبہ تابعین تھے اس وقت ویسے عمریں اتنی نہیں ہوتی تھیں موسٹ پروبلی یہ تباہ تابئین تھے جن کے ساتھ اللہ تعالی نے اتنا غیر معمولی معوضہ کر دیا چونکہ غیر نبی کے ساتھ ہوا اسی لیے اس کے لیے کرامت کا ورڈ بولا جاتا ہے کانسٹن ٹائم نوبل جو شہر ہے کستنتینیا وہ اسی کانسٹن ٹائم بادشاہ کا جو بیٹا تھا اس نے بنوایا تھا تین سو سینتیس سوی کے بعد وہ حکمران بنا اور اس نے یہ شہر آباد کیا جو آج کل استنبول ہے بادشاہ جو تین سو سینتیس میں فوت ہوا اس نے اپنی زندگی میں کرسچینٹی قبول کر لی جس کی وجہ سے پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی اس زمانے میں بادشاہ کا دین ریا کا دین ہوتا تھا پہلے بادشاہ بوتھ پرست تھا تو کرسچنس کو قتل کرواتا تھا جیلوں میں ڈلواتا تھا ظلم کرتا تھا لیکن جب وہ کرسچن ہو گیا یعنی اس وقت کا مسلم جب تک رسول کا انکار انہوں نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلم ہی تھے یہ تو اس کے اسلام قبول کرنے سے کرسچینٹی قبول کرنے سے پوری امپائر پہ یہ ایک دین کے طور پر نافذ کر دیا گیا اس کے پیچھے انیشلی تو اس کی حکمت یہ تھی کہ پوری امپائر کو ایک بونڈ میں کرنے کے لیے کہ وہ اتفاق کے ساتھ زندگی گزارے ایک کامن ریلیجن کی ضرورت تھی اس نے آبزرو کیا کہ کرسچینٹی کے اندر جو نرم مزاجی والا ایلیمنٹ ہے یہ اتنا غالب ہے اور دوسروں کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کے اوپر صبر کرنا یہ پریکٹیکلی ان میں موجود ہے اور وہ آج تک ہے اس کی تعریف اللہ نے قرآن میں بھی کی ہے کہ ان میں کسی سین ہے اور روحبان ہے نرم دل لوگ ہیں تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے ذریعے وہ اپنی پوری امپائر کو ایک پیج کے اوپر لے آئے کامن بونڈ میں اور یہ کام کر گی چیز اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں کرسچینٹی پھر پھیل گئی یہ تبلیغ کی وجہ سے نہیں پھیلی بلکہ ایک رومن امپر کے کرسچینٹی قبول کرنے کی وجہ سے کانسٹنٹائن یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے اب چونکہ اس نے کرسچینٹی قبول کی تین سو سینتیس عیسوی میں اس وقت آلموسٹ نوے سال ہو چکے تھے اصحاب کہف کو اپنے غار میں سوئے ہوئے اس کے بھی مزید دو سو دس سال سولر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سوئے رہے پھر جا کرسچینٹی چل پڑی جب وہ دوبارہ اٹھائے گئے تو اس وقت کرشچنس کی حکومت تھی اور انہیں نہیں پتا تھا اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا یہ تو جالی عقیدے بعد میں بنائے گئے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے علم غیب کلیم کرنا انہیں نہیں پتا تھا کہ کایا کلب ہو چکی ہے وہ جس وقت غار میں جا کر چھپے تھے اس وقت تو وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپے تھے اللہ تعالی نے انہیں سلا دیا اور قرآن پاک میں ان آیات میں آگے چل کر آئے گا کہ ہم نے انہیں تھبکی دی کانوں پر سلا دیا اور پھر ہم خود ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے بیڈ سولنا ہو جائے ان کو اور سورج جو ہے وہ بھی اس غار کے دہانے سے کترا کر گزرتا تھا اس حوالے سے کہ اس غار کا دھانا نارتھ کی سائڈ پر تھا جب روشن دان یا غار کا دہانا نارتھ کی سائیڈ پہ ہو تو ظاہر ہے سورج تو پھر اس طرف سے یوں گزرے گا ڈائریکٹ لائٹ نہیں پڑے گی کہ ان کی آنکھ نہ کھل جائے اور وہ غار اتنا بڑا تھا کہ وہ باہر سے سوئے ہوئے نظر بھی آتے تھے قرآن نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کا کتا جو ہے وہ اپنے بازو بچھائے ہوئے اس دہانے پر بیٹھا ہے اور جیسے ہی تم اس کے قریب جاؤ تو روب کھا جاؤ اور اصحاب الکف اس نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالی نے ان کے چہروں پر ایسا روپ ڈالا تھا کہ کوئی ان کے پاس جا نہیں سکتا تھا اس کے بعد خیر اس پہ تختی لگا دی گئی جو اس وقت کا بادشاہ تھا اندر تو جا نہیں سکتے تھے اور یوں انہیں انہوں نے سمجھ لے ایک طرح سے اندر دفن ہی کر دیا پھر تین سو سال کے بعد اللہ تعالی نے انہیں اٹھایا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ایک بندے کو انہوں نے روانہ کیا شہر کی طرف اور اسے کہا کہ بعد نرمی سے کرنا ول یاف یہی وہ قرآن کا ورڈ ہے جو سینٹر ہے الفاظ کے اعتبار سے جو موٹا لکھا ہوتا ہے قرآن پاک میں اور کوئی باقیزہ رزق لے کر آنا بات نرمی سے کرنا ایسا نہ ہو کہ انہیں پتا چل جائے کہ ہم وہی لوگ ہیں انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ تو تین سو سال گزر چکے ہیں پیچھے تو کایا کلب ہو چکی ہے اور جس دین کی خاطر انہوں نے یہ قربانی دی تھی اپنے بیوی بچوں کی ماں باپ کی پوری قوم سے جان بچا کر وہ غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے ان کی پوری قوم مسلمان ہو چکی بلکہ ان کی تو اب کئی نسلیں گزر چکی ہیں تین سو سال تو بڑا عرصہ ہے اور ان کے پاس چاندی کے سکے تھے ان سکوں کی وجہ سے وہ پہچانیں گے اور پھر ظاہر ہے اس وقت کہ وہ اولیاء اللہ ڈکلیئر ہو گئے اور لوگوں نے انہیں عزت دی لیکن ان کے لیے ایک مشکل وقت تھا انہوں نے اللہ تعالی کے لیے ایک قربانی کی تھی وہ غار میں دوبارہ چلے گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں اب اپنے پاس بلا لے تاکہ ہم اس سسٹم میں کوئی ایک پیرخانہ کھول کر یا کوئی گدی بنا کرنا نہ بیٹھ دیں بس اتنا ہی کافی تھا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ وہاں پر سلا دیا ویسے تو آج کل ساب الکاف کی کئی یہ گارے مشہور ہیں لوگ جاتے بھی ہیں وہاں وہ دکھا بھی رہے ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں ہیں ولّم یہ کوئی کنفرم نہیں کہ وہ کون گار تھا مختلف ویڈیوز اس کے حوالے سے تاریخی مقامات کی اویلیبل ہے یو ٹیوب کے اوپر وہ آپ تو یہ ایک بلو پرنٹ تھا اس پورے واقعے کا قرآن حکیم میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کے طور پر پریزنٹ ہوا اور اس سے ایک مورل لیسن بتایا گیا کہ اگر آپ خدا کے لیے کمیٹمنٹ شو کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرتا اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور دنیا میں اگر کوئی انعام نہ بھی ملے آخرت کا انعام تو باقی ہے اور اللہ تعالیٰ غیر انبیاء کے ساتھ بھی کرامت والا معاملہ فرما سکتا ہے لیکن اس واقعے کا مقصد قطن ان کی کرامت بتانا نہیں تھا اس چیز کی نفی اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ میں ہی کر دیب تصحابل آیاتی نہ آجبا تم گمان کرتے ہو کہ یہ کوئی بہت بڑی قدرت کی نشانی ظاہر ہو گئی ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں اللہ تعالیٰ تو کائنات میں اتنے کام کر رہا ہے تو اس چیز کی نفی کر دی لیکن یہاں پر ٹوٹلی totally زور جو ہے وہ اساب القاف کے کتے کے اوپر ان سے بھی زیادہ ان کے کتے کے اوپر زور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کتا جو ہے نا ساب الکاف کا وہ جنت میں چلا جائے گا ہم بھی بزرگوں کے در پر بیٹھے ہوئے کتے ہیں اس قسم کے ریزلٹ نکالتے ہیں پتہ نہیں کہاں انہوں نے پڑھ لیا ہے قرآن پاک میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ صاب الکاف کا کتا جنت میں جائے گا یا سلیمان علیہ السلام کا ہد جنت میں جائے گا ابراہیم علیہ السلام کا بینڈا اس کے بارے میں مشہور کیا وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی زیر اسلام کا گدھا وہ کہتے ہیں یہ سارے وہ جانور ہیں جنہوں نے جانا ہے اسی لیے پھر اپنے آپ کو جانوروں کے لیول پہ یہ لے بھی آتے ہیں حالانکہ قرآن میں اس واقعے کا مقصد کچھ اور بتانا تھا انہوں نے اسے صرف کرامت بنا کر مشہور کیا اور اس سے جو مورل لیسن لینا تھا وہ نہیں لیا ایران والوں نے 1997 میں ایک فلم بنائی اصحاب الکف کے اوپر ڈراما سیریل تھی ان کی پندرہ ایک سات کے اوپر فارسی زبان کے اندر وہ انگلش زبان میں بھی ڈب ہوئی اس کے بعد اردو زبان میں بھی پیغام والوں نے کراچی کی ایک کمپنی ہے انہوں نے اسے ڈب کیا اور وہ ڈبنگ والی اگر آپ ڈراما سیریل دیکھیں آپ کو لگتے ہی نہیں ہے کہ ڈبنگ والی ہے اتنی پرفیکٹ انہوں نے ڈبنگ کی ہے پھر دنیا کی کئی زبانوں میں عربی لینگویج کے اندر بھی یہ ڈب ہوا اور کئی ایک دنیا میں ایوارڈ ملے اس وقت تو کیمرے کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی نائنٹین نائنٹی سیون کے اندر لیکن پھر بھی اس زمانے کے اعتبار سے بڑی اچھی انہوں نے وہ پکچرائزیشن کی ہے اس میں توحید جس طریقے سے انہوں نے بریف کیا ہے وہ ایک یونیک چیز ہے جو لوگ پہلی دفعہ اسے دیکھتے ہیں تو کئی مہینوں تک اس کے اثرات انسان کے اوپر رہتے ہیں واقعی انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دیے تو جن لوگوں کو اس طرح کی فلمیں دیکھنے کا شوق ہے میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ضرور دیکھیں اور اس سے آخرت ہوں جس طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کی ہے آج بھی انشاءاللہ جو ہم آیات کور کریں گے میں نے جو ہمارے بھائی ہیں ہدایا وکٹری چینل جو چلاتے ہیں پرانے حکیم کی مختلف آیات کے اوپر جو تفسیر کلاسز ہیں خصوصاً سائنٹیفک فیکٹ سے متعلق اس کے پیچھے وہ مختلف ڈاکیومینٹریز کی ویڈیوز چلا کر اسے اپلوڈ کرتے ہیں میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ میں انشاءاللہ جب صورت القحف کور کروں گا تو آپ نے وہ سارے سین پیچھے لگانے ہیں لہذا جب یہ ہماری قرآن کلاس اپلوڈ ہوگی اس کے بعد ان کے چینل کے اوپر انشاءاللہ یہ پورے بیک گراؤنڈ لگا کے اس کو وہ اپلوڈ کریں گے تاکہ ایک عام آدمی سمجھ سکے اس واقعے میں سے عبرت بھی حاصل کر سکے اور جو چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں نا وہ کبھی بھی آپ بھولتے نہیں ہیں یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ یہ ساری 18 کی 18 آیات آج کی کلاس میں کور کر لوں اس لیے میں تیزی سے آیات کو کور کروں گا اس کا ترجمہ بیان کروں گا اور جہاں بیچ میں مسنگ لنکس ہیں جو اس فلم میں انہوں نے فل کر دیے جو بھی اسرائیلی روایتیں تھیں ان کی بنیاد کے اوپر وہ میں ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے مثلا یہ بہت بڑا ایک مسنگ لنک تھا قرآن نے اسے جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس کی وجہ ہے کہ اس واقعے سے کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی فلمی سٹوری نہیں سنانی تھی کسی کو ایک عبرت حاصل کرنی تھی مثلاً یہ بہت بڑا ایک مسنگ لنک تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں وہ توحید بیان کر رہے ہیں وہ بادشاہ جو کرسچنز کو قتل کروا دیتا تھا تو اس کے بعد وہ غار تک کیسے پہنچ گئے اس نے تو وہی ان کو قتل کروا دینا تھا یہ ایک مسنگ لنک تھا وہ اس فلم میں انہوں نے کور کیا کہ اس بادشاہ نے انہیں گرفتار کیا جیل میں ڈلوا دیا جیل کا جو ایک سپروائزر تھا اس نے ان کو بھگا دیا وہاں سے اور پھر وہ جا کر غار میں انہوں نے پناہ لی اس طرح کئی ایک جگہ مسنگ لنکس ہے وہ انہوں نے اس فلم میں فل کر دی ہے. میں بھی کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ اسے کور کرتا چلا جاؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے یوسف الاسلام کا واقعہ تو کافی تفصیل کے ساتھ آیا وہاں پہ ظاہر ایک پیغمبر کی بایوگرافی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا صحاب الکاف کا واقعہ اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہے لیکن مسنگ لنک جو ہے وہ آلموسٹ کور کر دی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ ہے. اب اللہ کا نام لے کر اسے شروع کرتے ہیں صورت الکاف میں آیت نمبر نائن سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے اور اسٹارٹ میں دیکھ لیں اللہ تعالی نے کس طریقے سے اس واقعے کو ذکر کیا تاکہ لوگ اس سے مورل لیسن حاصل کریں بجائے اس کے کہ کرامت اور مرزات کے چکروں میں پڑھ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسحابل والرقیم کانو من آیا عجبا کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اصحاب القف جو غار والے تھے القحف کہتے ہیں غار کو اررقیم گاؤں کے رہنے والے بعض کہتے ہیں یہ گاؤں کا نام تھا بعض کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا نام ایک تختی پر لکھ کر اس غار کے دہانے پر لگا دیا گیا تھا اس لیے اسے ارکیم کہتے ہیں برال کچھ بھی ہو کیا تم نے یہ گمان کیا کہ یہ اصحاب الکف کا جو واقعہ ہے تین سو سال تک سوئے رہنا اور کمری اعتبار سے تین سو نو سال تک یہ کوئی ہماری قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے ہے نہیں اس سے بڑی بڑی قدرت کی عجیب نشانیاں اس کائنات میں موجود ہے جن کو تم آبزرو کرتے ہو لیکن تم ان موجود کے عادی ہو چکے ہو مثلاً انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ انڈے میں سے چوزہ نکلتا ہے اور وہ پھر بڑا ہو کر اتنا پیارا مر بن جاتا ہے وہ کبھی نہیں مانے گا جس نے صرف انڈا توڑ کر کھایا ہو ایک لیسدار مادہ وہ مان ہی نہیں سکتا کہ خود بخود اس میں سے چوزہ کیسے نکلے گا تو ظاہر ہے وہ خود بخود نہیں نکل رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے اگر کوئی شخص کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہے جس نے یہ آبزرو نہیں کیا کہ اتنا سا بے قدر بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے اور وہ چھ ارب گنا درخت بن جاتا ہے اس پر لاکھوں پتے لگتے ہیں پھول لگتے ہیں فروٹ لگ جاتا ہے اور مسلسل وہ فروٹ دیتا رہتا ہے اپنی غذا بھی خود زمین سے حاصل کرتا ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کہ اس بیج میں سے کیسے نکل سکتا ہے تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے موزات ہیں اس کائنات میں فزیکل فینومین آف نیچر انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو تین سو سال کے لیے سلا بھی سکتا ہے اد اول فت ال الکف جب کہ ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی فقالو تو وہاں پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی رب بنا آتی نا من کا رحمہ اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما وہ لنا من امرینا رش اور ہمارے اس کام میں کامیابی کی کوئی راہ دے یہ وہ دعا ہے اصحاب الکف کی بہت ایکسٹرنی دعا ہے ہرزے جاں بنائے ہم نے بھی جب اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے یہ دعوت شروع کی تھی تو میں ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ اتنا بڑا فرقوں کا ایک فتنہ مسلط ہے اس امت کے اوپر ایک شخص کس طرح ان سارے فرقوں سے ٹکر لے کر انہیں قرآن و سنت کی بات پہنچا سکتا ہے تو ہمیشہ مجھے یہ چیز ذہن میں آتی تھی کہ اصحاب القاف کا بھی ہاتھ اللہ نے پکڑا تھا تو ہم تو خاتم النبی کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا میں ہمیشہ مانگتا رہا ہوں اب بھی مانگتا ہوں مستقبل میں مانگوں گا انشاءاللہ یہ دعا زبانی یاد کریں ویسے تو صابل کہف کی اس دعا پر ان دس آیات کا اینڈ بھی ہو رہا ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو دس آیات کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ تمہیں فتنے سے محفوظ کر لے گا تو اس کی کرایہ تو آپ کو روزانہ ایک دفعہ کرنی چاہیے تاکہ یہ زبانی یاد بھی ہو جائے ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جسے سورت القاف کی پہلی دس آیا زبانی یاد ہوں گی اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اسے بچا لے گا اور بچنا کیسے ہے وہ دوسری حدیث میں کہ اس کے سامنے کراد کرنی ہے اگر خدا نہ خاص تھا یہ صورت حال درپیش ہو ورنہ تو اللہ سے ہی مانگنی چاہیے کہ انسان کو اس ازماش سے نہ گزرنا پڑے اللہ تعالیٰ فرمارے جب انہوں نے دعا کی آلہ آزان ہم فلكہ نا آدادا تو ہم نے ان کے كانوں پر تھبكی دی اور پھر کئی برس تک انہیں سلائے رکھا اسی غار کے اندر اب یہ غار تک کیسے پہنچے وہ آگے جا كر ذكر آئے گا ابھی تو ایک تمید بنائی جا رہی ہے تم مباخنا ہم لی پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دو گروہ جو اس بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ کتنا عرصہ وہ اس غار کے اندر رہے تو ہم دیکھیں احسو لما لبیسو کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون صحیح بات کرتا ہے اور پھر اللہ تعالی نے جو اختلاف تھا اسے ختم کیا اور بتا دیا کہ یہ تین سو نو سال تک رہے ہیں لونرس کے پوائنٹ آف ویو سے جو چاند کے مہینے وہ تین سو پچپن دنوں کا ایک سال ہوتا ہے اور اگر سولر ایئرس جو ہمارے چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے تین سو سال تک وہ سوئے رہے ہیں وہ آگے جا کر ذکر آ جائے گا نہنو نہ بہم بلحق ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تم سے بیان کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا شروع میں تو جنرل ذکر کیا اس کے بعد کہا کہ ہم صحیح بیان تمہارے سامنے رکھتے ہیں انفتن وہ چند نوجوان تھے آ منو وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے یہ نوجوان کے اوپر آپ نے تفکر کرنا ہے بوڑھی ہڈیاں بہت کم چینج ہوتی ہیں نوجوان لوگ رسک لے لیتے ہیں دلیری موجود ہوتی ہے اسی لیے حق قبول کرتے ہیں نبی الاسلام پر بھی ایمان لانے والے مور دین نائنٹی پرسنٹ نوجوان ہی تھے اور ان میں سے بھی آپ سمجھ لیں سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ ٹینے ایجرس تھے تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے وزدناہم ہدا اور پھر جب وہ ایمان لائے تو پھر ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس تھی عام لوگ نہیں تھے ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے اور اسی کی وجہ سے پھر اثر پڑتا ہے باقی دربار والوں کے اوپر بھی کہ انہوں نے اپنی اسائش کی زندگی چھوڑ کر ایک مشکل راستہ اختیار کیا کہ وقت حکمران کے ساتھ ٹکرا گئے وارب اپنا اعلا اور ہم نے ان کے دل کو ڈھارس بندھائی تھی یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہدایت میں اضافہ کیا پھر ڈارس بنا دی ان کی اذ قوم جب کہ وہ پھر بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے فقالو اور انہوں نے وہاں پر اعلام کیا ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے یعنی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا لن ندعو من ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی پرستش نہیں کریں گے یہ سب جھوٹے معبود ہیں لقد کل نہ ادن اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو ہم تو حد سے گزر جانے والی بات کریں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے کسی بت کو کسی انسان کو یہ ہو ہی نہیں سکتا خزون اندونی ہی آلی اور یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا اور جھوٹے معبود بنا لیے ہیں کہ یہ ایک بت بنائے ہوئے تھے یہ گوڈس جو چھوٹے جی سے گوڈ لکھا جاتا ہے یہ دیوتا ہوتے تھے اور ایک بڑا دیوتا وہ کیپیٹل جی سے گوڈ اسے لکھتے تھے تو یہ اتنے دیوتا جو انہوں نے بنا لیے میں ہماری قوم نے لَو لا یا تون ہم بے سلطان <بَيِّن> تو یہ ہماری قوم ہمارے سامنے کوئی مضبوط دلیل کیوں نہیں لے کے آتی اس بات پر کہ یہ جو بہت ہے یہ ہمارے آلیہ ہے یہ ہمارے خالق ہیں کہاں سے دلیل لے کر آئے انہیں بھی پتا تھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت پرست کیسے موحدین کا مقابلہ کر سکتے ہیں فمن کر دیپا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ وہ آلیہ جو انہوں نے خود سے تراش لیے ہیں انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے یا یہ کہا جائے کہ وہ بڑا گاڈ ہے کیپیٹل جی کے ساتھ اور یہ چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں دونوں صورتوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے ادل وَمَا يَعْبُدُونَ وما ابدون اور جب تم اپنی قوم سے الگ ہو چکے ہو اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے فو ال الق تو ان سب سے الگ ہو کر غار میں جا کر بنا لو یشر لکم رب کم مر قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے و یوحل مِنْ من امریکم اور تمہارے کام میں آسانی کا سامان مہیا کر دے اب یہ جو جملے ہیں نا کہ جب تم نے ان جھوٹے مبودوں سے توبہ کر لی ہے ایک خدا کے ماننے والے ہو گئے ہو اب اپنی قوم سے الگ ہو کر غار میں پناہ لو یہ کلام کس کا ہے یہ قرآن حکیم نے بیان نہیں کیا این ممکن ہے کہ یہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا ہو اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ ہم غار میں پناہ لیتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے اور ظاہر بتا کے تو انہوں نے پناہ نہیں لینی تھی کسی ایسے غار میں پناہ لینی تھی کہ وہاں تک اپروچ مشکل ہو زہر اتنا پہاڑ چڑھ کے کسی غار تک پہنچنا بعد میں خیر وہ پہنچ بھی گئے تلاشی کرتے کرتے فوراً ممکن نہیں تھا کہ کوئی غار تک پہنچتا یا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہی بات ڈال دی کیونکہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ غیر انبیاء کے دل میں بھی وہی کر دیا کرتا تھا وہ اس امت کے لئے بین ہوا ہے تو یہ کوئی کشف الہام والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اس امت میں تو یہ بین ہے اس امت کے لیے غیر انبیاء کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا جو بخاری بسنم میں حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ بار ڈالتا تھا میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا لیکن وہ بھی نہیں ہے اگر ہوتا تو عمر ہوتا اس حدیث کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے تو انہوں نے جا کر غار میں پناہ لی اب غرار کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے اب بیچ میں وہ مسنگ لنک ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے وہ اس طرح پہنچے کہ دربار میں جب انہوں نے اناؤسمنٹ کی بادشاہ نے پکڑ لیا جیل میں ڈلوا دیا جیل میں ایک ہمدرد ان کا نکل آیا جو سپروائزر تھا اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور انہیں راتوں رات, رات بھگا دیا خیر وہ پھر پہنچ گئے غار میں اب غار کی کیا صورتحال تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور ترشم سا ادا اور جب تم سورج کو دیکھو کہ وہ طلوع ہوتا ہے تضاو اور ونگ ذات المین اگر تم اس غار کو آبزرو کرو تو اس غار سے دائیں طرف سورج بچ کر نکل جاتا ہے اگلے زمانوں میں اس طرح کے غار تلاش کیے جاتے تھے جہاں ڈائریکٹ سن لائٹ نہ پہنچے ورنہ ظاہر ہے کہ وہ گرم بھی ہو جائے گا گرمیوں کے اندر سردیوں میں تو چلے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن گرمیوں میں ایسا معاملہ ہوگا تو ایسے غار جن کے دھانے نارتھ کی طرف ہوتے تھے اب نارتھ کی طرف اگر اب یہاں پر نارتھ اس طرف ہے تو سورج مشرق سے نکلے گا مغرب میں جائے گا ان ڈائریکٹ لائٹ تو آئے گی گھروں میں بھی روشن دان نارتھ میں رکھے جاتے ہیں تاکہ ان ڈائریکٹ لائٹ آئے ٹو لائٹ کا احساس ہو بجائے ڈائریکٹ لائٹ آنے کی سردیوں میں تو اچھی لگتی ہے لیکن گرمیوں میں بھی تنگ بھی کرتی ہے تو این ممکن ہے کہ یہ غار اس طرح کا تھا یا کوئی مٹزانہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا و ادا غور تکم زا تشمال اور جب وہ سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ بائیں طرف سے کترا جاتا ہے فی فجوتی من جب وہ غار کے کھلے دہانے پر موجود ہے ظاہر اتنا بڑا اس کا منہ تھا غار کا سامنے وہ نظر آ رہے ہیں اور سورج اس طریقے سے ان ڈائریکٹلی وہاں پر روشنی تو ڈال رہا ہے ڈائریکٹلی روشنی نہیں ڈال رہا ظاہر ہے اس کی وجہ سے بھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے فزیکل فینومنا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے مرزانہ چیز بھی ہے اور فیزیکل فینومنا بھی ہے ابھی اور فزیکل فینامنا بھی آئیں گے ذالی کا من آیات اللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تھا میں یح داہ فاہ محتت جسے اللہ تعال ہدایت دے تو وہی راہ پر ہوگا وہ یو دل اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فلن تاجی داح ولی یم تو پھر ایسا شخص نہ تو کوئی ولی پائے گا اور نہ کوئی مرشد اور پیر یہ اس میں سے نکالتے ہیں اندازہ کریں حالانکہ یہاں پر ولی اور مرشد اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہے یا پھر وقت کا پیغمبر کسی کو رہنمائی دے گا جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا تو یہ اس آیت سے یہ بھی ترجمہ نکالتے ہیں دینِ کے ماننے والے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ولی مرشد نہیں ملتا ظاہری الفاظ تو یہی ہے لیکن یہاں تو توحیدی شہری بیان ہو رہی ہے اس میں بزرگ بابے کہاں سے آگے اور اگر اس میں آپ نے ڈالنا ہے کسی بزرگ کو تو ایسے بزرگ کو ڈالے جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو اللہ کی طرف بلانے والا ہو وہ مرشید ہوگا ٹھیک ہے صحابہ اکرام بھی مرشید ہیں ام البعید بھی ہمارے مرشید ہیں محدسین بھی ہمارے مرشید ہیں تو جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں اور ظاہر اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا جو گمراہ ہونا چاہے تو پھر اسے اللہ کے سوا کوئی حمایتی کوئی راہ دکھانے والا نہیں ملے گا تہ سب ہم وہم رقود اور تم انہیں دیکھو گے تو گمان کرو گے کہ یہ شاید جاگرے حالانکہ وہ سو رہے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ جو سو رہے تھے ان کے چہرے پر ایسا روپ تھا یا بسا اوقات لوگ اس حال میں بھی سوتے ہیں کہ ہلکی ہلکی ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور اللہ تعالی نے کوئی غیر معمولی ان آنکھوں میں چمک ڈال دی تھی کہ لوگ دیکھ کر روب کھا جائیں اور وہ روب کیسا تھا اس کا ذکر آگے آئے گا نقلی بہم ذات یمی و ذات اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے دائیں اور بائیں ظاہر ایک جگہ آپ لیٹے رہے تو فزیکل فینامین آف نیچر کے تحت تو آپ کو بیڈ سول ہو جائے گا اسی لیے آپ دیکھتے ہیں خدا نا خاص کسی کے گھر میں اس قسم کا کوئی مریض ہو جس کے اوپر فالج کا اٹیک ہو اور وہ بالکل پیرلائز ہو جائے تو ان کے لیے پھر ایسے بیڈ لیے جاتے ہیں جو بیڈ سولنا کرتے ہو وہ ابھرے ہوئے بیڈ ہوتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے ایک حصہ جو ہے وہ اوپر اٹھتا ہے کچھ عرصہ کے لیے دوسرا تاکہ جسم کے اوپر نشان نہ پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ ہے ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے یعنی ان کی سانس بھی چل رہی ہے اور وہ زندہ ہے اور کروٹیں بدلی جا رہی ہیں کل بہم باسیتوں ذرا <بِالْوصید> اور جو ان کا کتا ہے وہ اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھا ہے ایک خونخار قسم کا کتا اس کا بھی ایک روب ہے ظاہر وہ ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے اب اللہ تعالیٰ نے اس روب کا ذکر کیا ہے لویت تولا <عَلَيْهِم> اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے نا اس وقت یا اس وقت جو بھی دیکھتا تھا من ہم فرورا تو وہ پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا اتنا روب اس کتے کا بھی یا ساب کا بھی یعنی اس غار میں اللہ نے ایک غیر معمولی روب تاری کر دیا تھا تاکہ کوئی ان تک پہنچ نہ سکے انہیں تکلیف نہ پہنچا سکے والا اور ان کی حبت سے وہ بندہ بھر جائے جب ان کو اس حالت میں دیکھے یہ سین انہوں نے وہاں فلم آیا ہے اس فلم کے اندر کمال کا فلم آیا ہے اور پھر بیک گراؤنڈ میں انہوں نے وہ آیت بھی چلائی ہے کیونکہ پہنچ تو گئے تھے رومنس اور پھر وہ اتنا ڈرے کہ انہوں نے پھر باہر ہی اس غار کے دھانے کو بند کر کے ان کے نام کی تختیاں لگا دی کہ یہ یہ لوگ تھے اور یہ حکومت کے باغی تھے اللہ تعالی نے ان کو تین سو سال بعد اٹھا لیا وہ کزاسنا اور یوں ہم نے ان کو جگایا لی تصا نہ تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھے اول او من تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبثتم تم تم یہاں کتنی دیر رہے اولو لبس نہ یو من او با او تو کچھ لوگ بولے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ لو رب کم آلم بیما تم تو پھر دوسرے بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے اب ان آیات کی بنیاد کے اوپر سات کی تعداد جو ہے وہ ڈاکٹر شاہ صاحب نے نکالنے کی کوشش کی این ممکن ہے ساتھ ہی ہو کیونکہ ساتھ کے بعد نفی نہیں آئی قرآن میں قرآن میں آیا ہے کہ ان کے تعداد کے اعتبار سے اختلاف ہے لیکن ساتھ کے اوپر اللہ نے کوئی ورڈک نہیں دی وہ اس طرح کے عربی زبان میں جمع کا سیگا کم از کم تین سے شروع ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالی فرما ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ کتنا عرصہ رہے تو جو بولنے والے ہیں وہ کم از کم تین ہے جنہوں نے یہ کہا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ اور دوسرا جو اپینین رکھنے والے ہیں وہ بھی کم از کم تین ہے کیونکہ ان کے لیے بھی جمع کا سیگا ہے کہ انہوں نے آگے سے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ رہے تو کم از کم اگر گنے جائیں ایک پارٹی جو یہ کہہ رہی ہے کہ دن یا دن کا کچھ حصہ وہ تین ہے اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اللہ بہتر جانتا ہے وہ بھی تین ہے اور ایک وہ ہے جس نے یہ آواز وہاں بلند کی ہے کہ جی کتنا عرصہ رہے تو یوں ملا کے یہ ساتھ ہوئے اور کتا جو ہے وہ آٹھواں ہو گیا پاک میں اس کے اوپر بحث بھی آگے چل کر آئے گی فب آسو آم بی کم ہاد ہی مدینہ تو تم میں سے ایک یہ چاندی کے جو سکے ہیں وہ لے کر شہر کی طرف جائے فل یگ زر اوہ تو آما اور پھر دیکھیں غور کے ساتھ کہ پاکیزہ کھانا لے کر آنا ظاہر ہے شریعت کی جو پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو پھر حلال و حرام کا فرق کرنا بھی ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے فل یا تاکہ وہ تمہارے لیے کھانا لے کر آ سکے ایک بندے کو بھیجو درم دے کر چاندی کے سکے دے کر اور وہ کھانا بھی پاکیزہ لے کر آئے تمہارے لیے تاکہ ہم اسے کھا سکیں ول یل پف اور اس کو نصیحت کی کہ آپ نے بات نرمی سے کرنی ہے یعنی بڑے طریقے سے بات کرنی ہے اپنی آئیڈینٹی بھی چھپانی ہے اور ڈسکلوز نہ ہو جائے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو بھاگے تھے جیل توڑ کر اور بادشاہ کے حوالے تمہیں کر دیا جائے اب ان بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تین سو سال گزر چکے ہیں اور اس زمانے میں تو یہ جالی عقیدہ علم غیب والا ہوتا ہی نہیں تھا علم غیب تو صرف پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے اور یہ وہ اولیاء ہیں جن کے واقع کے اعتبار سے پوری صورت کا نام سورت الکحف ہے جن کو اللہ نے تین سو سال تک سلایا ہے علم غیب بھی نہیں ان کو دیا لو سامو یہ سات سات ریزلٹ نکل رہے ہیں تو بات نرمی سے کرنی ہے اب یہ جو لفظ ہے نا ول یہ یہ قرآن کا سینٹر ہے اور دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس میں بھی ٹوٹل حرف کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ بھی سینٹر ہو جاتا ہے تین ایک طرف تین ایک طرف اور سینٹر میں کون سا لفظ آئے گا تا ٹھیک ہے یہ ایکزیکٹلی exactly قرآن کا سینٹر ہے یہ تا تین اس طرف تین اس طرف اور پورا قرآن کا ایک حصہ اس طرف ایک اس طرف اس لیے عمومن قرآن میں یہ بڑا کر کے لفظ لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ سینٹر ہے قرآن کا ولا یوش ارون کم اور دیکھنا کسی ایک کو بھی تمہارے بارے میں پتا نہ چلے کہ تم وہی لوگ ہو جو مطلوب ہیں اس وقت کی حکومت کو اور تمہاری ایڈنٹیٹی شو نہ ہو کیونکہ صرف وہ نہیں پکڑا جائے گا یہ بھی پکڑے جائیں گے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نگاہ مار کے کوئی کسی کو غائب بھی نہیں کر سکتا دنیاوی اسباب آپ نے اختیار کرنے ادر وائز پکڑے جائیں گے ان یورو علیکم بے شک اگر انہوں نے تمہارے بارے میں جان لیا یار جموں تو وہ پھر تمہیں رجم کر دیں گے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے او یعیدوکم فی ملتہم یا پھر تمہیں مجبور کریں گے کہ تم انہیں کی ملت پر آ جاؤ تم اپنا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ ولنف آبادا اور اگر خدا ناخواستہ ایسا ہوا تو پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے ہمیشہ کی ناکامیاں تمہارا مقدر ہوں گی اگر تم نے اپنا دین چھوڑ دیا یعنی دین بچانے کی خاطر انہیں یہ ساری اتیاتیں کرنی پڑ رہی ہیں کوئی کسی کے پاس کوئی ایسی روحانی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو جلا کر راک کرتے یہ بھی اس نہیں کر رہے اگر یہ سب کچھ ہوتا ہو نا اس طریقے سے پھر دنیا تو امتحان گاہ نہیں رہے گی یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے وہ کزا علی اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی أَنَّ وعد اللہ حق تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کون سا وعدہ وَأَنَّ لا انساط بفیحا <فِيهَا> کہ قیامت آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے ابشارتن بات ہوئی ہے پوری سٹوری اس میں جو فٹ ان بیٹھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب کھانا خرید رہے تھے تو وہ سکے تو اس زمانے کے ہے ہی نہیں تھے جہاں انہوں نے خوراک خریدی اس بندے نے سمجھا کہ اس کے پاس کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا اس کو پہچان تو سکتے نہیں تھے ظاہر اس زمانے کے ہے ہی نہیں تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے زمانے کے لوگ ہیں لیکن وہاں نقشہ بدلا بدلا ان کو باہر نظر آیا لیکن اس کا اظہار نہیں کیا ان کا ٹھیک ہے کھانا لے کے واپس جاتے ہیں اب وہ سکے جب دیکھے تو لوگوں کے دلوں میں لالچ آیا کہا کہ یہ لگتا ہے وہ خزانہ ہے وہ پیچھے گئے تو پھر پتا چلا کہ تو وہ لوگ ہیں جو ان کو پتا تھا کیونکہ اب وہ پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی ہوئی تھی وہ 337 عیسوی کے اندر کانسٹنٹائن چونکہ کرسچن ہو گیا تھا تو کرسچینٹی پوری سلطنت نے اختیار کر لی تھی اور یوں وہ ڈسکلوز ہو گئے اب وہ تو اس وقت غصے وقت وہاں کے ڈکلیئر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ میں اس واقعے کے ذریعے ہم نے یہ چیز واضح کر دی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کون سا وعدہ کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کر لے گا اور یہ کہ قیامت قائم ہوگی اس زمانے میں اگر کسی کے دماغ میں اس طرح کا فطور آیا تھا اور فطرے پھیلے ہوئے تھے لوگوں میں اس قسم کی گفتگو کے جب ہم مر کر بٹی ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی ہمیں کون زندہ کرے گا تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دکھا دیا کہ وہ اللہ جو تین سو سال بعد اس طرح سوئے ہوئے لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے جبکہ ان کی عمریں بھی وہیں پر رک گئی ہیں تو گویا کے وہ مرد ہی تھے جو زندہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ یہ کام بھی کر سکتا ہے بہ ن ہم امر جب وہ لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے فکالب نو بنیا تو کچھ بولے کہ ان کے غار پر کوئی عمارت بنا دیتے ہیں یادگار کے طور پر اب یہاں پر بھی وہ مسنگ لنک ہے کہ کیا ہوا ظاہر ہے جب انہوں نے دیکھا لوگ ان کی اتنی عزت کر رہے ہیں تو انہوں نے تو سب قربانی اللہ کے لیے دی تھی نہ کہ یہ کہ وہ کوئی خانخواہ چلاتے وہ دوبارہ غار میں گئے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بس اب اس زندگی میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ ان کے تو بیوی بچے رشتے دار وہ تو کئی صدیا پہلے دنیا سے جا چکے یہ زندگی تو ان کے لیے ایک مشکل زندگی اس ادوار سے بھی ہونی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کی روح قبض کر لی اور وہی غار ان کی قبر بن گئے تو وہاں پر پھر لوگوں نے مشورہ کیا کسی نے کہا کہ اس پہ ہم عمارت بنا دیتے ہیں ایک یادگار کے طور پر رب آئل و اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرنے والے تھے غالب علام تو جو اس معاملے میں غالب آئے جن کا مشورہ مانا گیا وہ, وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا للت تخن علیہ ہی مسجدہ کہ ہم اس کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے تو وہاں یادگار کے لیے ان کی اس غار کے پاس ایک مسجد بنا لی اب یہ وہ چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر سوفیا کہتے ہیں کہ ہم بھی بزرگوں کے مظہرات کے اوپر مسجدیں بناتے ہیں کیونکہ اصحاب القاہ کے ماننے والوں نے بھی مسجد بنائی تھی اور قرآن پاک میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے قرآن میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا اس کی نفی نہ بھی آئے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ ہماری اس شریعت سے متعلقہ نہیں ہے ہماری شریعت میں یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے لائن اللہ یہود اون اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر اور نسرانیوں پر اتخذوا قبور امبیا ہیم مساجدہ کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو گاہ بنا لیا تھا البتہ جو حدیثوں کو نہیں مانتے ان کے لیے تو واقعی یہ دلیل بن جائے گی یعنی جو منکرین حدیث ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کی قبروں کے اوپر مزار بھی بنائیں مشدیں بھی بنائیں کیونکہ وہ حدیث کو تو مانتے نہیں ہیں یہ تو بخاری مسلم میں آیا نا کہ قبروں پہ مجدیں نہیں بنانی اللہ کی لانت ہو یہود نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور اس حدیث کے ساتھ عمائشہ کا قول ہے کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی الاسلام کی قبر کو بھی اوپن زیارت کے لیے چھوڑ دیتے لیکن آپ اپنی وفات کے وقت ہمیں اسی کام سے ڈرا رہے تھے یہ آپ کی حدیث بالکل وفات کے وقت کی ہے کیونکہ بخاری مسلم کی اس حدیث میں موجود ہے کہ نبی السلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ بار بار اس غم کا اظہار کر رہے تھے اور بھی کئی ایک حدیث ہیں آج ٹائم نہیں ہے اس کے لیے الگ سے ویڈیوز آپ دیکھ لیں بارل اللہ تعالیٰ کہ وہ مسجد بنانے والے غالب آئے سونا سلا کلب ہوم اب یہ لوگ کہیں گے انکریب کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا سَادِسُهُمْ اور کچھ یہ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا اور اجبم بل یہ یعنی غیب کے حوالے سے علم کے اعتبار سے تکے چلا رہے ہیں یعنی ان کے پاس ڈیفینیٹ نالج نہیں ہے و یقولا سب آتوں اور کچھ ہیں جو کہیں گے کہ وہ سات تھے وہ سام کل اور آٹھواں ان کا کتا تھا اس کے اوپر اللہ تعالی نے کوئی کامنٹ پاس نہیں کیا یہی بات مضبوط لگتی ہے کم از کم تو وہ سات تھے کیونکہ ایک نے پوچھا کہ ہم کتنا عرصہ رہے جو آیات آپ پڑھ چکے تو تین نے کم از کم یہ کہا تھا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اور دوسرے تین نے یہ کہا تھا کم از کم تین وہ چار بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے تو کم از کم بھی لیا جائے تو تین اور تین چھ اور ایک ساتھ بعد نے کہا یہ نو تھے بر سات کے اوپر اللہ تعالی نے کامنٹس اس اعتبار سے کیے اور رب بھی تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے ماں یا خلیل ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر بہت کم لوگ باقی اللہ تعالیٰ نے وہ تعداد میں سے کچھ مورل ایسا نہیں لوگوں کو دینا تھا اصل مقصد تو ان کی کمٹمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی فلا فیہم اللہ را تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی جو ہم نے بیان کر دی ولا تس تفتی فی ہم اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو گرو ان کے بارے میں مختلف کلیم کر رہے ہیں ان کی طرف بھی تم نے التفاط نہیں کرنا جو واقعہ ہم نے بیان کرنا تھا وہ کر دیا اسے اس مارل لیسن بھی بیان کر دیا باقی اس کی باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر وہ ذکر بھی آ گیا ساتھ ہی جو نبی الاسلام سے جب یہ تین سوال ہوئے تھے نمبر ون اسحاب الکاف کے بارے میں نمبر ٹو موسیٰ اور خزیر علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں اور نمبر 3 زل کر بادشاہ سے متعلق تو نبی السلام نے ان کو فار سے کہا تھا کہ تم کل آنا میں تم اس کا جواب دوں گا اور وہی نہیں آئی یوں کل کل کرتے آل بوسٹ پندرہ دن گزر گئے اور پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ آپ نے اگر کوئی ایسی بات کرنی ہے تو پیغمبر کے شیان شان نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو اوور لوک کر دے کہ انشاءاللہ اللہ نہ بھول جائے وہ ذکر آ گیا ولا تقول ان شعی انی فاعل ضالی کا غدا اور کبھی بھی یہ نہ کہنا کل میں یہ کام کر لوں گا اللہ شاہ اللہ مگر یہ کہ اللہ نے چاہا تو لہذا آپ کے پاس ریسورسز ہوں حالات فیوریبل ہوں اس کے باوجود انشاءاللہ اللہ ضرور کہنا ہے آہ. یہ مسلمانوں کی ٹریڈیشن ہے اب انشاءاللہ کا جو ورڈ ہے وہ آگے جا کر آ جائے گا یہاں پہ بھی خیر اس کا ذکر آ گیا وقت رب کا ادا اور اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ یعنی اب یاد آ گیا تو اللہ کی طرف رجوع لاؤ انشاءاللہ اللہ کہو اس غلطی کے اوپر اللہ سے معافی طلب کرو بک ال آسا یہ ربی اقربا من ہا رشدا اور یوں کہو کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر رشد و ہدایت کا راستہ دکھا دے وہ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ اور وہ اپنے غار میں تین سو سال تک ٹھہرے رہے وزدادو اور اوپر کے نو برس یعنی کل تین سو نو برس وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں اور یہ تین سو نو لیونر کے اعتبار سے ہیں کیونکہ قرآن جب بات کرتا ہے تو وہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ڈسکشن کرتا ہے سولر ایئرز کی بات نہیں کرتا تو سولر ایئرز ہوں تو وہ تین سو سال بنتے ہیں کیونکہ ہر سال دس دن کا فرق پڑ جاتا ہے تو ہر سو سال کے اندر آلموسٹ تین سالوں کا فرق پڑ جائے گا تو تین سو سالوں میں نو سال کا فرق پڑ جائے گا بِمَا لَبِثُو تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا دیر ٹھہرے لہو غب اسما وا اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے سب غیب اب صرب ہی کو وہ کیا ہی دیکھنے والا ہے کیا ہی سننے والا ہے مالحم ملدون من ہی می ولی اور اس کے سوا ان کے لیے کوئی ولی نہیں ہے ولا یوش رکو فی حکم ہی اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا یعنی اللہ تعالی ہی پشپنا ہے وہی مددگار ہے اور اس کا حکم ایسا نافذ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے حکم میں کوئی شریک بھی نہیں ہے ہاں اکیلا وہ سارے معاملات لے کر چل رہا ہے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں یہ ایک اللہ کا ڈیوائن پلان ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور پھر فرشتے بھی جو کچھ کر رہے ہیں ان کی زندگی بھی تو مستار ہے اللہ تعالی سے اللہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے جو بھی انہیں اللہ تعالیٰ ڈیوٹیز دیتا ہے وہ پوری کرتے ہیں وہ نہ بھی کریں اللہ تبارک و کا حکم بغیر کسی شریک کے پوری کائنات کے اوپر نافذ ہے یہاں پر یہ 26 نمبر آیت مکمل ہوئی اور اصحاب الکاف کا جو واقعہ ہے وہ بھی کنکلوڈ ہوا 18 آیات کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ ایک قرآن کلاس میں یہ سارا کور ہو گیا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جس طرح اصحاب الکاف نے اپنی زندگی اپنے رب کے لیے وقف کی کمیٹمنٹ کے ساتھ اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے غیر انبیاء ہوتے ہوئے بھی قرآن میں ان کا ذکر آیا اور قیامت تک لوگ اچھے الفاظ میں انہیں یاد کریں گے انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آخری کتاب میں ہمارا ذکر آ جائے گا سو انہیں کی سنت پر چلتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں بھی پورے پیشن کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ خالص توحید پر چلتے ہوئے پوری کمٹمنٹ شو کرنے کی توفی کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرک واتوب اتوب وما و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم الله خیرہ